خیر خواہی کہا جاتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک بہت باروب شخصیت کے مالک تھے کوئی آدمی ان کی حیبت کی وجہ سے ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا تھا جبکہ ان کے وزراء نے اپنے اعمال کی وجہ سے عوام کو تنگ کر رکھا تھا ایک دن ایک عرابی سلیمان بن عبد الملک کے پاس حاضر ہوا یہ عرابی گفتگو میں فصیح اور بہت جرت مند اور بڑا حوصلے والا تھا اس نے کہا اے امیر المومنین میں آپ سے ایسی بات کرنے والا ہوں جو شاید آپ کو ناگوار گزرے گی لیکن اس بات کے پیچھے جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے بشرط کہ آپ بات مان لیں سلمان نے کہا اے عربی کہہ جو تو کہنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میری زبان سے وہ کچھ نکلنے والا ہے جس سے لوگوں کی زبانیں خاموش ہیں میں یہ بات اللہ کا حق اور آپ کی امانت ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں تیرے گرد ایسے نے گھیرا ڈال رکھا ہے جنہوں نے تیری دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالا ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے اور وہ اللہ کے معاملے میں تجھ سے ڈرتے ہیں لیکن تیرے معاملے میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے اس لیے تو اپنی آخرت کو خراب کر کے اپنی دنیا کو بہتر نہ بنا سلیمان نے کہا کہ اے آرابی تو نے میری خیر خواہی کے لیے نصیحت کی ہے تو نے ایسی زبان کھولی ہے جو تلوار کی طرح ہے اس نے کہا جی امیر المومنین یہ زبان تلوار ہے مگر آپ کے فائدے کے لیے ہے آپ کے خلاف نہیں